امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 64 صفین کے دنوں میں حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے اے گروہ مسلمین خوف خدا کو اپنا شعر بناؤ اطمینان وقار کی چادر اوڑھ لو اور اپنے دانتوں کو بھینچ لو اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جایا کرتی ہیں کی تکمیل کرو یعنی اس کے ساتھ خود جوشن بھی پہن لو اور تلواروں کو کھینچنے سے پہلے نیاموں میں اچھی طرح ہلا جلا لو اور دشمن کو ترچھی نظر سے دیکھتے رہو اور دائیں بائیں دونوں طرف نیزوں کے وار کرو اور دشمن کو تلواروں کی باڑ پر رکھ لو اور تلواروں کے ساتھ ساتھ قدموں کو آگے بڑھاؤ اور یقین رکھو کہ تم اللہ کے روبرو ہو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی کے ساتھ ہو بار بار حملہ کرو اور بھاگنے سے شرم کرو اس لیے کہ یہ پشتوں تک کے لیے ننگ و آر اور روز محشر جہنم کی آگ کا باعث ہے خوشی سے اپنی جانیں اللہ کو دے دو اور پر اطمینان رفتار سے موت کی جانب پیش قدمی کرو اور شامیوں کی اس بڑی جماعت اور تنابوں سے کھچے ہوئے خیموں کو اپنے پیش نظر رکھو اور اس اس شیتان اسی کے ایک گوشے میں اور دوسری جانب بھاگنے کے لیے قدم پیچھے ہٹا رکھا ہے تم مضبوطی سے اپنے ارادے پر جمے رہو یہاں تک کہ حق صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہو جائے نتیجے میں تم ہی غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کو ضائع و برباد نہیں ہونے دے